بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب عقوب حمزہ کو موت آئی جبکہ اس نے اپنی بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے بولے ہم پوجھ گے اسے جو خدا ہے اب کا اور اپ اب کے آبا ابراہیم حمزہ اُسمل حمزہ و اسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں